سد کلا ہو سد کریم یا علیہ سلو تسلیم نورش وزینت فرش ہی محمد آل ہی اللہ بے رحمت سامین السلام علیکم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 یہ بہت مشکل اللہ نے فرمایا وما الر رسول البلا تبلیغ تو میرے رسولوں کا شیوا ہے نتیجہ خود بیان کر دیا اللہ نے فرمایا قتل ہومل امبیاؤ بغیر حق تبلیغ کرتے تھے لوگ انبیاء پاک مخلوق کو کٹل کر دیتے تھے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 جس طرح آج پڑھتے ہیں اصل تو السلام علیکم یا رسول اللہ تو لا مانا تو نہیں ہے اذانے بھی غلط اللہ الہ یہ جو ہے نا لا الہ جو پڑھتے ہیں یہ بھی کفر ہے کیوں ربانہ لکل ہمد یہ بھی تو لا ہے یہاں کھچنا کفر ہے اور کلمہ کو لا کو نہ کھچنا کفر ہے ایک بندہ کلمہ پڑھتا تھا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 ازان نے دیکھا نا اشاد اللہ الہ الا اللہ ہے کو نہیں بولتے سر اشاد اللہ الہ الا اللہ اس طرح ہے اشاد حرف کیا ہے اشاد اللہ الہ الا اللہ یہ دعا نماز میں اذان پڑھ کے دیکھو اس لیے بہت بڑا بزرگ لکھ گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اکثر مزن جہنم میں جائیں گے سیکھو پھر دو اشہد اللہ الہ الا اللہ ان محمد الرسول اللہ حیا علی ہیا اللہ علی, علی الفلاح جی میں علی اللہ اللہ اکبر اللہ بات کہتے ہیں اللہ اکبر اکبر نولہ نماز پڑھاتے بھی کہتے ہیں اللہ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 فقیر میں نماز پڑھی میاں آ چلوں اہلا آ گیا بڑا کوئی بڑا تھا اتنا اکر کر نماز پڑھی یہ میری بات ہے کہ یاد رکھنا جتنا بد عقیدہ لوگ ہیں نا ان کی اعمال پر بحث نہیں کرنی فکا پر بحث نہیں کرنی عقیدے پر بحث کرو کیونکہ عقائدی اختلاف ہو تو عملی موافقت پیدا نہیں دیتی جس طرح حکومت نے ملا دیوبند ادھر بریلوی عالم اور شیعہ کو متا پر بحث کی ہوں بےوقوفی ہے نا وہی ملا ہے نا تو جب عقیدہ خراب ہو عمل لکھا نہیں جاتا تو جب عقائدی اختلاف ہے تو پھر عمل میں بحث کرنا تینوں کی بےوقوفی ہے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 جو عملی طور فرض ہے وہ قولی طور بھی بیان نہ ہو پھر مسلمان کس کے اسی طرح عمر اچھروی کے ابدواب نے چشتیاں شریف رفا جدائن والوں کو برا بولا سویرے وہ آ کے بیٹھ گئے دیوبند ہاں بھی شیخ ابدل قادر جیلانی کو کیا کہیں گے خاموش جواب نہیں دے سکے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 بچھو دوڑ پر ہمارے پیچھے چل پڑا دیکھا تو اللہ کا ولی درخت کے نیچے عبادت کر کے نیند کر رہا ہے سب کو اس پر حملہ کرنے والا ہے کہاں سے رب نے انتظام کیا اللہ, اللہ! اللہ کے بھروسے پر جو سویا ہوا تھا وہ لا خوف تھا ارے ولی کیا ہوتا ہے اللہ! لا خوف لن اللہ نے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 اولا کی تاریخی پکوڑے تل رہا ہے تلنے والا بھی بزرگ گیا لینے والا بھی بزرگ گیا دو جگہ پکوڑے رکھے ہیں کہ دو جگہ کیوں ہے اس نے کہا ایک کال والے ہیں ایک آج والے کہا کال والوں کا کیا بھاؤ ہوا ہے اس نے کہا کال والے دو آنے چھٹا تو آج والے اس نے کہا ڈیڑھ آنے چھٹا یار تو بھی اور بندہ ہے کہ पुराने دو آنے اور تازے ڈیڑھ آنے اس نے کہا یہی لے, لے کہاں لیتا نہیں مجھے سمجھا اس <سؤال> نے کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اتدس کے ایک دن قریب بنے ہیں یہ ایک دن بات بنے ہیں بنائے بھی معنی نے ہیں جس طرح کال بنے آج مجھ سے بانی نہیں سکتے یہ کرونے اولا اس طرح عالم دو, دو سو والے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو کہا گیا جو اہل دیش کہلاتے ہیں ہاں میں وہ بات کر رہا تھا میں نے اس پر سوال کیا یا تم الحمد شریف چھوڑ دو کوئی اور سورت پڑھو کہتا ہے کیوں میں نے کہا الحمدللہ للہ میں تو ہے غور سے سننا کہتا میں نے اللہ نے فرمایا احترس رات المستقیم سمجھو مجھے سیدھا راستہ دکھا یا رب اب رب کو کیا بتانا ہے کہ میرے انعام والے لوگ والا راستہ وہ سیدھے راستہ وہ اللہ نہیں جانتا ارے یہ ہمیں بتایا ہے کہ اس سے سیدھا راستہ مانگو میرے انعام والے لوگ سیدھے راہ پر ہے انام اللہ و صدیقی نا و شہادا و سوال نبی صدیق شہید ولیح راستہ جن کو یہ غیر اللہ کہتے ہیں بھئی مانو اللہ نے کسی نبی کو نبی اللہ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 اللہ تعالیٰ فرماوے میرے دوست تم بے مانو کہتے ہو غیر اللہ میں نے کہا یار تین صراط المستقیم صراط الزینا انام تال ہے یار العالمین ہمیں سیدھا راستہ دکھا جو انعام والے لوگ تیرے جس راہ پر ہیں ارے سیدھا راہتا ہے دین دین ہے عقیدہ اور آمال صالح تو اللہ نے فرمایا وہ سیدھے راہ پر ہیں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 انام اللہ عم نے نبی جی نو صدیقی نو پہلے نبی صدیق شہید ولی آلہ راستہ اٹھ کر بھاگ دیا اب دو سو عالم نے ستوا دے دیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ ود سے آدم جن کی حدیثیں پڑھ کر لوگ بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں اپنا فخر کرتے ہیں آئل حدیث کسی کے پاس چالیسواں حصہ ہوگا کسی کے پاس ہزارواں حدیثہ حدیثوں کا ہوگا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 اب وہ امام شافی کے پاس زبیدہ خانم ولی فقیر کے پاس چلی گئی دو سو عالم نے تو کہا طلاق ہے نا آپ نے فرمایا ایک گھنٹہ دین کھڑا تھا جلتی میری مسجد میں بیٹھ گیا وہ مسجد میں بیٹھ گئی دین چھپا فرمایا جا کر نکاح بال ہے اس نے خیراتاں کر دی لوگوں نے کہا پاگل ہو گئی ہے نکاح وہ تلاق ہو گئی ہے ذہن کو چوٹ لے دی ہے زبہ خانا تیرا نکاح کیسے بحال ہے نے کہا امام شافی کے پاس جاؤ تو گئے امام شافی نے فرمایا ہارون اور رشید تیری بادشاہ سے بہر ہو گئی تھی یہ مسجد اللہ کی بات سی ہے تیری بات شی نہیں ہے اور یہ ایسی بات سہی آئے کہ دنیا کا بادشاہ ایک انچ اسے فتح نہیں کر سکتا تحت سرا سے لے کر آسمان تک مسجد ہے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 کسور کی بسیں خالی جا رہی ہیں لوگ بھوک مر رہا ہے تو میٹرو پر بہتر ارب اور اربوں روپے کے لوگ دکانیں مکان گیر کر روزیاں ختم کر کے تو میٹرو پر چڑھا رہا ہے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 کہ ضرورت عامہ کی چیز جس طرح بادشاہ خریدے اسی طرح عوام کو دے نفع نہیں کر سکتے پھر نفع اتنا کہ بے ایمان تو سوجی نکالے میدا نکالے اور یار آرٹسٹ سے کوئی زیادہ ضرورت عامہ کی چیز ہے نان نفقہ اور مکان یہ دو بڑی ضرورتیں ہیں عمر بن عبدال عزیز نے غریبوں کے لیے اپنے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 رحمت اللہ کے وقت عورت سیڑھی پر چل رہی ہے مرد آ گیا اس نے کہا اے اوپر والے پیڑیوں پر پیر رکھو تلا کے نیچے والی رکھو رکھو تلا بیٹھ گئی آج کی ہوتی تو فوراً رکھتی کہ جان تو چھوٹتی ہے وہ دو دن بیٹھی رہی تمام علماء سے پوچھا گیا انہوں نے کہا طلاق ہے یا بیٹھی رہی یا اترے گی یا چڑھے گی طلاق پڑ جائے گی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 علم کے بغیر دین کی سمجھ نہیں آتی اور فقیر کی صحبت کے بغیر علم سمجھ نہیں آتا گیا فقیر کے پاس اور فقیر صحیح معنی بتانا میں کلمہ پڑھ لوں گا اتنا کوئی فراست المومنی یانزور بینور اللہ اس کا معنی کیا ہے وہ معنی بتا جو میری دماغ میں جگہ کر جائے فقیر نے کہا وہ کافر یہ چادر اتار تین کمیز اتار نیچے تو ہم نے کفر کی نشانی پیدیا یہ اتار اس کا مانا یہ محاصل یہی ہے کہ فقیر گئے ملا کے ہاتھ آ گئے ملا کے پاس اپنا دین نہیں ہے ہمیں کیا دین علام اقبال نے فرمایا علم ہے فکیر و حکیم فقر ہے مسیح و کلیم علم ہے جو آئرہ اور فقر ہے دان آئےرا فرمایا عالم سرام اب پوچھ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 کافر کا اس لیے اللہ نے فرمایا منافع من سب سے نچلی جہنم میں ہوگا کیونکہ یہ بےمان اندر کچھ رکھتا ہے باہر کچھ ہے. اب میں نے دعویٰ کر دیا اب سمجھاؤ فرم تمہاری تائید کا بزرگ فرماتے ہیں میں بت شکن ہوں بت ساز نہیں رے حق بے نیاز ہے کسی کی تائید کا محتاج نہیں آہ.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 نہیں سمجھ آئی بات آئی تو ہے تعید کرنا مشکل ہے ابھی آگے سننا یہ تو میں نے مشاہدے سے کہہ دیا اب تم قرآن سے منافق ثابت کرتا ہوں نس سے یہ کہتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیں گے اللہ نے فرمایا میرا محبوب شکایت لگائے گا کال الرسول رسول یا ربی نہ قومی تک حضو حضل قرآن محاجورہ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 بشرمنافکین بے اللہ الحمد آب العلیم اللہ ددین القافرینا اولیا مندون الموم نین آ جب تک اون اندم الزت آ یہ کہتے ہیں ہمیں عزت سب کچھ وہاں سے ملتا ہے ایسا ہے اب نہیں ہمارے حکمران ان لت آ لاہ جمیا محبوب ساری عزت کا مالک میں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 میں نے کہا سنا اس نے کہا وہ محمد شفیع یہ جہاں گزرتا آ رہا ہے دن کروڑ روپے کی کوٹھی ہوگی اور وچے بیٹھی کھوتی ہوگی ہے کئی بھی بات نہیں دوسرا اس نے فرمایا اکاں پھول گلاب نظر دے دریا کے پانی شراب نظر دے جن دا پیسہ عام ہو گئے دلے بندے وی نواب نظر دے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 ایمان سے میں جا رہا ہوں عورت عورت سے پوچھ رہی ہے کہ گیس کیوں بند ہے وہ عورت کہہ رہی ہے نواز کتی کے بیٹے نے بند کی آ گئی زد. وہ غیرت بند تھا اسے کتا کہا اتر گیا تیری ماں کو کتی کہہ رہا ہے تو کرسی پر بیٹھا ہے ایسی اولاد ہوئی ہی نہ گالی دیتے ہیں میں کیا کیا سنا ماں کو گالی دیتے ہیں لوگ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 ہم بھی اسے کہتے ہیں جی یہ نہیں اترتا یہ تو خدا بن گیا بس تو ان لوگوں کی شاباش تھی کہ بچے دبا کراتے رہے پھر ان کو کہا تو کافر ہم تم یہ خدا نہیں مانتے چار سو سال بعد ہی سر میں درد نہیں پڑا تاجب کی بات ہے یہ بےمان پانچ سال بیٹھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہاں خدا کہ گنجا بنیا باد سے آ کے کتنے خدا ماں کو آ مٹھی برد پیو کو آ کے سر دب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 میرا بھائی اٹھ رہا ہے دعا کریں جیت جائے آپ نے فرمایا ماں دعا مانگتے ہیں وہ ہار جائے کہا یا حضرت کیوں فرمایا میل کی طرف سے جو جیتے اسے لانتا پاؤ اور جو ہارے اسے مبارک دو شیخ الجامی نے پوچھا یا حضرت کیوں فرمایا وہ جیت گیا ایمان ظلم کرے گا اللہ کو تالا اس کو پکڑ لے گا میں ڈال دے گا اور جو ہار گیا وہ ظلم سے بچ گیا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 یہ قابل توبہ کیونکہ یہ حقوق کو ہے ٹیکس اور جرمانے کی کوئی سزا نہیں ہے یار سور کی پھر کوئی حد ہے یہ جرمانے ٹیکس کی کوئی حد ہے دیکھو سور مزے تو اڑا رہے ہیں قبر میں جائیں گے تو پتا لگے میں نے پوچھا ہوئے اچھے سربراہ کی نشانی تین ہزار بندہ تھا خاموش وہ جوت گھوٹو کو غور سے سننا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 مجھے کہتے ہیں یا صحیح جواب دے یا علی پر سے منتقل ہو جا شام تک میں نے کہا قرآن کیا پڑھوں قرآن کا وہ بھی منکر تھا وہ تو تھا اکثرانا فرا والا ابو جہل کہتا تھا اکثر فرا اللہ نے فرمایا میں نے بادی میرے شکر گزار بندے وہ تین سو تیرہ تھے یا جا. ابو جال کے ساتھ لاکھوں تھے نہیں تو بےمان جمہوریت کو ماننے والا تو ابو جال کے ساتھ ہے میں نے کہا ان کو مشاہدے پر مار دے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 جی کو برابر کر دیا تو نے دار تھا بڑا جلوس کا میرا مخالف ہے لیکن اللہ نے اس سے کا الوا دیا وہ فتنہ پھیلا رہا تھا وہ کہتا ہے ایمان بکواس نہ کر وہ کہتا ہے ووٹ برابر ہے کیا ووٹ برابر نہیں وہ سارے جیسے آئے ویسے چلے گئے یہ جمہوریت لانت پھر بننے کی بھی لانتی ارے جس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 ان سوروں کو پتہ نہیں بغاوت کس کو کہتے ہیں تم خون خون نوچو قوم بولے بھی نہ بائی مان جائز تنقید جائز مشورے جائز مطالبات یہ عوام کے بنیادی حق کا ہے وہ سورو بولے کتے بغاوت ہے قوم اٹھ کری ہو چو تم اتر جاؤ یہ ہے بغاوت ورنہ قوم جائز مطالبہ بھی کر سکتی ہے جائز مشورہ بھی دے سکتی ہے جائز تنقید بھی کر سکتی ہے بزرگ فرماتے ہیں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 کہتا ہے تو سور کہتا ہے یہ سوروں کو سور میں نے کہا کیوں کہتا ہے غور سے سننا تیرا کون لگ رہا ہے شاید تو جاگ پڑا ہے مشکل علامہ اقبال نے فرمایا ہے اب باقی نہ رہی تج میں آئی نہ زمین ایس کچھ سلطانی ہے و سلطانیوں پیری اور فرمایا تیری روشن ضمیری رہی نہیں تو مر چکا ہے اکبر اللہ نے یہی کہا آباد مر لے کے یہ فلسفہ مردود ہے قوم کو دیکھیے مردہ بھی ہے موجود ہے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 ماحول قدرتی ہوتا ہے بناوٹی ہوتا ہے شہرا سمندر پہاڑ بیابان یہ قدرتی ماحول ہے جہاں بندے بستے ہیں وہاں بناوٹی ماحول ہیں. بندے اچھے ماحول اچھا بہت بندے خراب ماحول پلی تو خراب وہ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کوئی تعید کرے نہ کرے یہ سکول سے کمفیکیشن کلی لیمان والی بھی نہیں ہے اپنا چھرا مار کر اپنا پیٹ پال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 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو مجھ پر بھروسہ کر آسمان کے دروازے کھول دوں گا انہوں نے تعلیم کو روز سمجھا ہے جی نہ پڑھیں کس طرح کھائیں بائی مانو پڑھنے والوں کو تو نکمے کھلا رہے ہیں چل اب میں معیشت بیاں جلد سے جلدی کرتا ہوں معیشت کہ ان بئیمانوں کے پاس دین بھی نہیں ہے دنیا بھی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 وہ کھڑے ہیں سیم کے ہیں سو ساری نہر کھدائی وہ تیول لگا دے وہ سیم کھینچ کر نہر میں ڈال دیا اب وہ ہزاروں مربے کاش ائوب کان بس باقی بےمان ڈیکوریشن یہ ادھر چھ پر پارک بڑی ہے پانچ بیگوں میں چوبیس کروڑ روپیہ لگایا ہے لو سب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 احمدر صاحب اور صاحب کا کلا لین لکھو دو سو بیگھے میں اس نے کلب بنایا ہے ہاں پینس کروڑ پینٹ ارب روپیہ لگا دیا پہاڑ بنا ہوا ہے یہ کلب ہے دو سو بیگھا زمین بنجر اور ارباں روپے لگ گئے کاشتکار کو دیکھ رہے ہیں نہ سوروں کے پاس دین ہے نہ دنیا جو یہودی کہتا ہے بس وہ کرو یہ تو یہودیوں کے پرستار ہیں جس طرح اللہ نے فرمایا لا یالو خبالا کافر تمہاری تباہی میں ہی نہ چھو ٹائم ہو گیا یار ایک بات ضروری اور سنا دو محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو کلمہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ہیں تین سو تیرہ رسول ہیں تو رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے کلمہ تو پڑھتے ہو بتاؤ مجھے آخر فرق کا ہے رسول نبی میں نہیں وہ کیا ہے اب میں بتاتا ہوں رسول ہوتا ہے صاحب شریعت صاحب کتاب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 اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرا مابو مرچاں لگوانے آئے اب فرماتے تھے ملا دے ملا پھنسا دے حضرت کیوں فرمایا ملا ملاد کرے گا سارے دین کو رخ سک ملا کا ملاد آم ہو جائے گا ولی کا ملاد نہیں رہے گا یا حضرت ملا کا ملاد فرمایا ملا کا ملاد ہے دین کو چھوڑ کر کو برباد کر نفس و شیطان کو شاد کر جیب میری آباد کر پھر ملاد کر فرمایا یہ عام ہو جائے گا ولی کا ملاد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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم دس کو بھی شہرت ہے تو سب کو بہستی بنائے ہوئے ہیں آپ بیٹھے سا... کابے کے سائم بات ہے سا... کے کاباہ مبارک کے نیچے بیٹھے ہیں. صحابہ آئے صاحبی کی گھوڑی کا غبار ہزار ولی شان رکھتا ہے جو ریت انگاروں پر پیتے گئے ایک صحابی نے کہا ارد کی یا رسول اللہ مجھے کافر نے انگاروں پر پٹایا میری چربی سے انگارے بج گئے اب سن گئے یا رسول اللہ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 اسلام پر آتا نہیں ایسے نعت شروع کر دے یہ مسئلہ بہت لمبا ہے اب میں آپ کو ایک بات باتیں تو بہت ہیں اور بہت قیمتی باتیں ہر بات قیمتی ہے مسلمانوں یہ سکول والوں کی ایک بے وقوفی سناؤں تجھے جو سمندر میں ملاؤ وہ بھی پاگل ہو جائے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 تو پھر جناب علی کیسے مانا ہو گیا کہ میں کال ہے سار بھائی تو بھی سار میں سار کا مانا کرتا ہوں دلہ ایمان سے یہودی دلہ ہوتا ہے نا تو سر وہی ہے ہمارے اپنے لگے حضرت صاحب میاں صاحب خان صاحب مولانا سردار صاحب رانا صاحب صوبی صاحب ملک صاحب یار ہمارے کتنے لکم ہے سب کو حضرت صاحب کہو گے کبھی لکھم مسلمان ہو سمجھ لو یہ بے وقوف بدترین باندر قوم کے نزدیک بھی یہی آئے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 پھر خواتین خاتون جنت سے تعلق تھا تقریر کرتے تھے خواتین و حضرات سمجھا وہ خاتون جنت سے تعلق تھا اب وہ سور نے نکالا لیڈیز و لیڈی ڈینا سے تعلق لیڈی کہتے ہیں کنجری کو جس کا سو خسم ہو مر گئی کہتے. ایمان سے ہماری اپنی وہ قومی دنیا میں برباد ہوتی ہیں زلیل ووار تہذیب غیر کی جو ہوتی ہیں پرستان اور تہذیب غیر بھی یہودی کی جس کو نہ ماں کی پہچان نہ بہن کی پہچان سور کھائے کتے کھائے بائی دنیا کی سب سے بری تہذیب جو ہے وہ یہودی کی ابو ڈیڈی ماں لیڈی اولاد سوار دی بچی ساری ٹیٹی یہ چھوٹے کپڑے اس کا مطلب ہے ان کا نہ کمی سو قدم دونوں دوبر لوگ گئے یہ الماری ہے نا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 کتنا بحری تہذیب ہے اللہ تبرک اسلام دے رکھے دے ایمان تو اور اپنی تہذیب نصیب فرمائے ختم شریف پڑھنے نہیں رحمان الرحیم قل اللہ یق الف اللہ اللہ یول احد بسم اللہ الرحمن, الرحمن, الرحمن, الرحمن الحمدل الرحمان الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم المغروب المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م ذل كال كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبل وبالاخرات هم يوقنون اولائک اللہ من ربهم و اولائکہ ان رحمت الله قریب من الموثنین دعوہ ہم شیع صباحنک اللہم و تخلیتهم فی حسنا و آخر رب العالمين و ما رسلناک اللہ رحمت اللہ ما کانا مصمت العقاہ آدم رجال رسول الله و ختم النبی جن و کانا ان الله و ملائکاتو ہی يا اللہ یا ایوہ الذین آمنوا صلی خرچہ اٹھی کھالنا جو تو تم پکائے جی کو ہاں جی نہ میں کچھ زیادہ تو تا جو تو تم پکائے دیر نہ کر یار تنسل پاگ لیں گن پاگ لے جو تم پکائے جو میں آتا بیٹھا یہ نہیں آگ سکتا جب جرا خرچہ ہاں ادا سواب اندا سواب واسطے خدا دے تیرے ملک کی تا قبل تو بخشے سا کو بخشے سے نہ مائو بخشے سا بائے